اسی طریقے سے ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور نہ مدد کرو ایک دوسرے کی اوپر گناہ, کے اور زیادتی گناہ اور زیادتی کے اب اس آیت میں بھی دوسرے کی مدد کرنے کا حکم دیا گیا اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا ایو تانسورو ایو تانسورو اللہ اگر مدد کرو گے تم اللہ کے دین کی مدد کرے گا وہ تمہاری اس میں خود رب تعلیٰ نے جو کہ گنی ہے اپنے بندوں سے مدد طلب فرمائی ہے رب اعلیٰ نے میساقین ارواح انبیاء سے حضور علیہ السلام کے بارے میں عہد لیا تھا یہ اس بارے کی آیت ہے اس اس حمایت کے شایانِ وجل کو جس طریقے سے اسی طرح کہ اللہ تعالی نے فرمایا هو هو ذیف علی المؤمنین والملائکه بعد ذلك ظہر یعنی رسول کے مددگار اللہ اور جبرائیل اور متقی مسلمان ہیں بعد میں فرشتے ان کے مددگار ہیں اسی طریقے سے اللہ تعالی نے ایک اور جگہ پر یعنی اے مسلمانوں تمہارا مددگار اللہ اور رسول اور وہ مسلمان ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوات دیتے ہیں اور وہ رکوع کرنے والے ہیں اب ان تمام آیتوں کو اگر ہم دیکھیں تو ان تمام آیتوں میں غیر اللہ سے مدد مانگنے کو جائز بھی قرار دیا گیا اور ساتھ کے ساتھ اس بات کا بھی بیان کیا گیا کہ غیر اللہ جو ہے وہ مدد کر سکتے ہیں اللہ کی آتا سے جیسے کہ پہلے بیان ہو چکا کہ جائز سے جائز شخص کا بھی یہ عقیدہ نہیں ہوتا کہ, کہ میں جس سے مدد مانگ رہا ہوں وہ اپنی مدد سے مدد کرے گا بلکہ وہ اللہ کی عطا سے میری مدد کرے گا اس طریقے سے عام طور پہ لوگوں نے یہ پروپیگنڈا کیا ہوا ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ غیر اللہ سے اس حیثیت سے مدد مانگنا کہ وہ خدا ہے یہ شرک ہے نہ کہ اس حیثیت سے مدد مانگنا کہ اللہ نے اس کو قوت دی ہے اسی طریقے سے مشکات باب السجود و فضلی میں ربیع بن قاب اسلامی سے باروایت مسلم ہے کہ حضور علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا سل فقلتو اسئلوکا مرافقت کل فی الجنہ تی قال او غیر ذالک فقلتو ہوا ذالکا قال فعینی علی نفسی کا بکثرت السجود اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کچھ مانگ لو میں نے کہا کہ میں آپ سے جنت میں آپ کی امراہی مانگتا ہوں فرمایا کچھ اور مانگنا ہے میں نے کہا صرف یہی یہ فرمایا کہ اپنے نفس پر زیادہ نوافل سے میری مدد کرو اب اس حدیث سے ایک تو یہ بات ثابت ہوئی کہ حضرت ربیہ نے حدور سے جنت مانگی تو حضور نے اس کے جواب میں یہ نہ فرمایا کہ تم نے مجھ سے جنت مانگی اللہ تعالیٰ سے جنت نہیں مانگی تو مشرک ہو گئے بلکہ حضور علیہ اللہ نے اس بات کو منظور فرما لیے کہ ہاں تمہاری کو جنت عطا کی گئی پھر دوسری بات اس کے اندر یہ فرمایے کہ حضور علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اے ربیا تم بھی اتنی ہی مدد مدد کرو زیادہ نوافل پڑا کرو یہ بھی غیر اللہ سے مدد طلب کرنے کا کہا اور اس حدیث کے اندر سل سوال مطلق ہے کہ سل یا ربیہ جو مانگنا ہے مانگو یہ نہ فرمایا کہ یہ مانگنا ہے یہ نہیں مانگنا بلکہ فرمایا سل مطلق فرمانے سے یعنی جو کچھ مانگنا ہے وہ مانگو کسی خاص چیز سے مقید نہ فرمایا تو معلوم ہوتا ہے کہ سارا کا سارا معاملہ حضور علیہ السلام ہی کے ہاتھ کریمہ ہاتے کریمانہ میں ہے جو چاہے جس کو چاہے اپنے رب کے حکم سے دے دیں کیونکہ دنیا و آخرت آپ ہی کی ثقافت سے ہے اور لوہ و کرم کا علم آپ کے علوم کا ایک حصہ ہے اگر دنیا و آخرت کی خیر چاہتے ہوں تو ان کے آستانے پر آؤ اور جو چاہو مانگ لو ساٹھ بت رہے اور تین سو سال تک رہے تعالی نے بتا دیا کہ جب میرا گھر محبوب کی مدد کریمہ اور قرآن کے سے ثبوت تھا کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے اور غیر اللہ اللہ کی عطا سے عطا بھی کر سکتے اب تفسیرِ کبیر جلد سیوم پارت سات سورہ آنام زیرِ آیت 88 یعنی 88 آیت سورہ آنام کی 88 آیت جو کہ آیت یہ ہے ولو اشراکو لہبیتا عنہم ما کانو یا عملون کہ اگر وہ شرک کریں تو ضرور برباد ہو جائیں گے ان سے جو انہوں نے کیا یہ ضرور مٹ جائے گا ان سے جو انہوں نے کیا. اب اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ تیسرے علم انبیاء ہیں یہ وہ حضرات ہیں جن کو رب نے علوم اور معارف اس قدر دیے ہیں جس سے وہ مخلوق کی اندرونی حالات اور ان کی ارواح پر تصرف کر سکتے ہیں اور ان کو اس قدر قدرت و قوت دی ہے جس سے مخلوق کے پر تصرف کر سکتے ہیں. یہ لکھائے تفصیل کبیر کے اندر کہ غیر, غیر اللہ یعنی کہ انبیاء اولیا کو اللہ تعالی نے قدرت دی ہے کہ وہ مخلوق کے ظاہر پر تصرف کرتے, کر سکتے ہیں اسی تفصیل کبیر پارا ایک صورت بقرہ آیت تیس وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَتِ کی تفصیل میں ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جو کوئی جنگل میں پھنس جائے تو کہے عَعِنُونِ عِبَادَ اللَّهِ يَرْحَمُكُمُ اللَّهِ یہ اللہ اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو رب تم پر رحم فرمائے اب ابھی جیسے کہ ہم نے دیکھ, سنا کہ قرآن پاک کے اندر بھی غیر اللہ سے مدد مانگنے کو جائز قرار دیا گیا حدیث پاک کے اندر بھی غیر اللہ سے مدد مانگنے کو جائز قرار دیا تفاسیر میں بزرگان دین کے اقوال سے بھی غیر اللہ سے مدد مانگنے کو جائز قرار دیا گیا. اور اسی میں آج تک ہمارے بزرگوں کا یہی طریقہ رہا ہے کہ وہ غیر اللہ سے مدد مانگتے آئے ہیں ان سب کا عقیدہ یہی ہوتا تھا کہ وہ اللہ کی عطا سے ہماری مدد کریں گے جس سے کہ پچھلی پیش مرتبہ بھی میں نے آپ کو جب یہ چل رہا تھا یار رسول اللہ کے نئے موضوع پر تو اس کے اندر حضرت امام بصیر رحمتہ اللہ تعالی علیہ کا ایک شعر پیش کیا تھا کیا اکرم الخلی مالمن الودی سوا کا آئندہ اے تمام مخلوق سے بہتر میں اس کی میں پناہ لوں مصیبت کے وقت تو اگر ہم علما اور کا کلام جمع کریں جس میں انہوں نے حضور علیہ السلام سے مدد مانگی ہے تو اس کے لیے باقاعدہ ایک دفتر درکار ہوں گے اس کے لیے کافی وقت چاہیے ہوگا کہ ہم علامہ اور فکح کا کلام جمع کریں گے غیر اللہ سے مدد مانگنے کے ثبوت کے اوپر اب جو منقرین کہتے ہیں کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز نہیں غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے بداعت ہے کفر ہے اس طریقے سے مختلف طریقے سے لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں لو انسانوں کو گمراہ کرتے ہیں تو خود ان کے بزرگوں نے اپنی کتابوں میں اس کو نقل کیا ہے غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز جیسا کہ فتح رشیدیہ جلد اول کتاب الحضرت کتاب الحضر الباہت صفحہ 64 پر ایک سوال جواب ہے اب سوال یہ ہے کہ اشعار اس مضمون کے پڑھنا کہ یا رسول اللہ کے بریا فریاد ہے یا محمد مصطفیٰ فریاد ہے مدد کر بہرے خدا حضرت محمد مصطفیٰ میری تم سے ہر گھڑی فریاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ اشعار پڑھنا کیسا ہے تو اس کے جواب میں جناب رشید احمد گنگوئی صاحب کو جس طریقے سے لکھتے ہیں کہ ایسے الفاظ پڑھنا محبت میں اور خلوت میں بائیں خیال یعنی دونوں طریقے سے حق کاع آپ کی ذات کو مطلع فرما دے یا محض محبت سے بلا کسی خیال کے جائز ہے یعنی چاہے آپ اس کو محبت اور خلوت میں اس حیثیت سے پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ذات کو مطلع فرما دے کہ اس طریقے سے آپ پڑھیں کہ خالی محبت میں یہ الفاظ آپ کی زبان سے نکل رہے ہیں تو یہ بھی جائز ہے یہ کہتے ہیں دیو بندیوں کے بہت بڑے مفتی رشید احمد صاحب اسی طریقے سے فتاوہ رشید یا جلد سیو صفحہ پانچ پرے کہ مولوی رشید احمد صاحب سے کسی نے سوال کی کہ ان اشار کا بطور وظیفہ یا ورد پڑھنا کیسا یا رسول اللہ انذر حالنا یا رسول اللہ اسما قالنا اننی فی بحری حم مغرقن خلیدی ساہلنا اشکالنا یا قصیدہ بردہ شریف کا یہ شعر وظیفہ کرنا یہ اکرم عامی جواب دیا یعنی ان اشعار کو پڑھنا کیسا تو اس کا جواب کچھ اس طریقے سے دیا انہوں نے کہ ایسے کلمات کو نظم ہو یا نثر ورد کرنا مقروح تنظیح ہے کفرو فسق نہیں تو اگر کوئی شخص کسی فرض قطعی کا انکار کر دے تو وہ کافر ہو جاتا ہے تو اب ان لوگوں کو چاہیے کہ اپنے مفتی صاحب پر بھی فتوا لگائیں کہ ان کی نظر میں ایک چیز شرک ہے اور ان کے مفتی صاحب اس کو جائز قرار دے رہے ہیں تو چاہیے کہ اس کے ان کے اوپر بھی فتوا لگائیں کہ بھائی آپ بھی مشرک کو کافر ہوگا کہ آپ نے ایک شرک کو جائز قرار دے دیا لیکن ان کا یہ شروع سے معمول رہا ہے کہ یہ صرف اپنے گریبان کو چھوڑ کر دوسرے گرہبان میں ہاتھ ڈالنا جانتے ہیں اپنے گریبان میں جھانک نہیں دیکھتے قسائد مولوی قاسم صاحب, صاحب یہ دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں جنہوں نے بنیاد رکھی تو یہ کچھ اپنے قصائد میں اس طریقے سے لکھتے ہیں مدد کر اے کرام احمدی کے تیرے سوا نہیں ہے قاسم بےکس کا کوئی حامی کار اب دیکھیں اب دیکھیں اس میں حضور علیہ السلام سے مدد بھی مانگی گئی اور یہاں تک کیا گیا کہ آپ کے سوا میرا کوئی بھی حامی نہیں یعنی خدا کو بھی بھول گئے تو اب لگا ان کے اوپر فتوا کہ بھائی آپ بھی کافر و رومر ہو گئے یا تو ان کو چاہیے کہ اپنے بزرگوں کے فتوا لگائیں یا ان کو چاہیے کہ ہمار کو مشق وغیرہ کہنا چھوڑ دیں کہ یہ کہنا ناجائز ہے اب جوابات ابھی اکثر اعتراض کرتے ہیں ایک حدیث کو لاتے ہیں اور اس حدیث کے تحت میں لا کے یہ آ کر اعتراض کرتے ہیں اب ان کا اعتراض کہ مسکات باب ندا و میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا جب آپ سے فاطمہ زہرہ کی مدد نہیں ہو سکی تو دوسرے کی کیا ہوگی یہ ان کا اعتراض ہے اب اس کا جواب بھائی یہ واقعہ اول تبلیغ کا ہے مقصد یہ ہے کہ اے فاطمہ اگر تم نے ایمان قبول نہ کیا تو میں خدا کے مقابل ہو کر تم سے عذاب دور نہیں کر سکتا جس طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا تھا تو مسلمانوں کو حضور ہر جگہ امداد فرمائیں گے رب کا فرماتا ہے پرہیزگاروں کے سوا سارے دوست قیامت میں ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے اور حضور علیہ السلام گناہ کبیرہ والوں کو بھی شفاعت فرمائیں گے گرتوں کو سنبھالیں گے شامی باب غسل میت حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت میں سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے سوا میرے نصب اور رشتے کے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے سوا میرے نصب اور رشتے کے اور واقعی حضور علیہ السلام دیو بندیوں کی مدد نہیں فرمائیں گے ہم چونکہ بحمدہ تعالی مسلمان ہیں ہماری مدد ضرور فرمائیں گے انشاءاللہ شاء اللہ اب ان کا ایک اور اعتراض کیا نبد اور کیا نشائی ہم تحریر ہی عبادت کرتے ہیں اور تج سے ہی مدد مانگتے ہیں تو معلوم ہوا عبادت کی طرح مدد مانگنا بھی خدا سے ہی خاص ہے جب غیر خدا کی عبادت شرک تو غیر خدا کی استندال یعنی غیر خدا سے مدد مانگنا بھی شرک اب اس کا جواب اس جگہ مدد سے مراد مدد حقیقی ہے یعنی حقیقی کار ساتھ سمجھ کر تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں بیان ہوا کہ حقیقی مدد کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے اور حضور علیہ السلام یا دیگر اولیاء کرام انبیاء کرام اللہ کی عطا سے مدد کرتے ہیں اور رہا اللہ کے بندوں سے مدد مانگنا وہ محض واسطہ فیض الہی سے سمجھ کریں جیسا کہ قرآن نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انکم کہ حکم نہیں مگر اللہ کے لیے یا يَا فرمایا اللہ معاف سلموات و ما فل عرط اور اللہ ہی کی ہے تمام آسمان و زمین چیزیں تو بھائی جب حکم یعنی حکم بنانا اللہ تعالی کے لیے ہے اور تمام چیزیں زمین و آسمان میں اللہ تعالی کے لیے ہیں تو پھر آپ دوسروں سربراہوں کو اپنا حکمران کیوں مانتے ہو حضور علیہ اور جب تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں تو پھر یہ کیوں کہتے ہو یہ میرا گھر ہے یہ میری دکان ہے یہ میری کارے یہ میری موٹر سائیکل ہے یہ میرا جہاز ہے بلکہ یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ اس سے مراد یہی یہ ہوتا ہے کہ ان تمام چیزوں کا حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہے اور اللہ کی عطا سے اللہ کے وسیع سے ہم اس کے مالک ہیں اللہ کی عطا سے یہ مالک ہے جی اللہ تعالیٰ نے قرآن باغ میں یہ فرمایا کہ اب نیز اب ان سے سوال کیا جائے کہ عبادت اور مدد مانگنے میں کیا تعلق کہ اس میں ان دونوں کو جمع کیا گیا تعلق یہی ہے کہ حقیقی معاون سمجھ کر مدد مانگنا بھائی عبادت اور مدد مانگنے میں کیا تعلق تو اس کی معنی یہ ہے کہ حقیقی معاون سمجھ کر مدد مانگنا یہ بھی عبادت ہی کی شادی جیسے کہ پہلے بیان ہوا اور بدھ پرست پرست لوگ ہوتے ہیں وہ جو بتوں سے مدد مانگتے ہیں وہ کو خدا سمجھ کر مدد مانگتے ہیں جبکہ ہم جو انبیاء اولیاء سے مدد مانگتے ہیں پیچھے پیچھے میں نے بیان کیا ہم ان کو خدا سمجھ کے مدد نہیں مانگتے بلکہ اللہ کی عطا سے ان کو مدد کرنے والا تصور کر کے مدد مانگتے ہیں تو اگر اس آیت کا مطلب یہ لیا لے لیا جائے کہ غیر, غیر اللہ سے مدد مانگنا کسی بھی قسم کی مدد مانگنا کسی غیر خدا سے کسی قسم کی مدد مانگنا بھی شرک ہے تو دنیا میں پھر کوئی بھی مسلمان نہیں رہے گا اگر خالی ہم یہ تو اگر ہم یہ کہ بھائی تمام کے تمام صرف جو مددگار صرف اللہ تعالی ہے اور کوئی مددگار نہیں اور تمام مددیں صرف اللہ تعالی سے مانگی جائیں تو پھر کوئی بھی مسلمان نہیں رہ سکتا نہ تو صحابہ کرام نہ قرآن کے ماننے والے اور نہ خود مخالفین اب دیکھیں کہ مدرسے کے لیے چندوں کے لیے مالداروں سے مدد طلب کی جاتی ہے سب سے آگے آگے یہی نظر آتے ہیں انسان اپنی پیدائش سے لے کر دفنے قبر بلکہ قیامت تک بندوں کی مدد کا محتاج ہے دائی کی مدد سے ڈاکٹر کی مدد سے پیدا ہوئے ماں باپ کی مدد سے پرورش پائی استاد کی مدد سے علم سیکھا مالداروں کی مدد سے زندگی گزاری اہل قرابت کی تلقین سے اہل قرابت کی تلقین کی مدد سے دنیا سے ایمان سلامت لے گئے پھر غسال اور درزی کی مدد سے غسل اور کفن پہنا غورکن کی مدد سے قبر خودی مسلمانوں کی مدد سے زیر خاک دفن ہوئے پھر اہل قرابت کی مدد سے بعد میں اثال ثواب ہوا پھر ہم کس مو سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم کسی سے مدد نہیں مانگتے اور اس آیت میں کوئی کہہ نہیں ہے کہ کسی سے مدد اور کس وقت اور کس طریقے سے مانگی جائے اس کے علاوہ بھی ان کے کئی اعتراضات ہوتے ہیں اور یہ ہی کئی اعتراضات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں مسئلہ کے اعلی حضرت پر استکامہ تا فرمائے ان کے فتنوں سے بچائیں آپ تمام نئے بھائیوں سے بھی گزارش ہے کہ علماء اہل سنت کی کتابوں کا مطالعہ کریں بالخصوص جعل حق تحفظ عقاعد اہل سنت اور اس کے علاوہ جو ہمارے علماء کرام کے مختصر مختصر سے رسالے آتے ہیں اگر آپ کی اتنی نہیں کہ وہ تمام کتابیں آپ خرید سکے تو آج کل تو ویسے بھی آئی ٹی کا دور ہے تمام کتابیں آپ کو سیریز کی صورت میں مل جائیں گی انٹرنیٹ پہ ویب سائٹ پہ آپ کو لائے, آپ آن لائن وہ کتابیں تمام پڑھ سکتے ہیں تو تمام اسلائی کو چاہیے کہ اپنا مطالعہ رکھیں اور اللہ تعالی سے دعائیں کیم مسئلہ کے کی اعلیٰ حضرت استحکامات فرمائے دیوبندیت وحابیت پرافیدیت کی فتنوں سے ہماری جان چھڑ جبگی المین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين بل للمتقين والصلاة والسلام على السيد الأنبياء وأشرف المسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فإن الله هو جی هو مولاه وجبريل ووصال للمؤمنين والملائكه بعد ذلك ذهير صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلی اللہ علیہ نبی الوم یالیہ و صحابہہ صلی اللہ علیہ وسلم صلوات و سلام یا رسول اللہ علیہ السلام تو اس کے لیے فإِنَّ مَنْ جُودِكَ الدنیا و درواتھا و من علومک علم اللوح و القلم مولا یصلی و سلم دایما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہینی اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثناء اور حضور پرنور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لینے کے بعد تمام اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہیں جیسا کہ قبلا قادری رضوی صاحب استمداد کے موضوع پر ارشاد فرما رہے تھے اور بڑے پیارے دلائل سے انہوں نے اس مسئلے کا حل فرمایا اللہ تبارک و تعالی ان کے علم میں عمل میں اور عمر میں برکتفا فرمائے آمین فہد بھائی کا سوال جو ہمیں موصول ہوا ہے اس کا جواب انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں ابھی نہیں دوں گا اس کے لئے مجھے رجوع کرنا پڑے گا انشاءاللہ پھر میں آپ کو بتا دوں گا اس وقت میں آپ کو یہ جواب نہیں دے سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ چاروں مذاہب اربا ہیں تو حق پر امام شافعی کے مقلد بھی حق پر ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد بھی حق پر ہیں یہ چارے, چاروں جو مذاہب اربا ہیں یہ بے شک چار ار و حق پر ہیں اور ان کے ماننے والے بھی لیکن آج کل کا جو ماحول ہو گیا ہے وہ ایسا ہے کہ مقلد مقلدوں کے اندر بھی جو ہے وہ ایسے حنفی شافئی حمبلی اور مالکی ٹھیک ہے نا لیکن چکر یہ ہو گیا ہے کہ آپ حنفی تو اپنے آپ کو دو گند مسلک والے بھی کہتے ہیں اور ہم بھی کہتے ہیں ہم بھی حنفی ہیں وہ بھی ہوں لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ کیا حنفی ہیں تو پھر ان کے پیچھے نماز پڑھ لیں تو آپ کی نماز ہو جائے گی بولیے نہیں ہوگی تو پھر میں آپ کو ایسے کیسے کہہ سکتا ہوں کہ آپ شافائی کے پیچھے پڑھ لیں ہو جائے گی وجہ یہ ہے کہ پہلے عقیدہ پڑے گا تو میں اس مسئلے میں اپنی طرف سے ڈائریکٹلی کچھ نہیں کہوں گا کیونکہ تو بہت کم علم ہے میں کراچی کے اندر رہتا ہوں دارالعلوم امجدیہ ہے ماشاءاللہ اہل سنت کی سب سے بڑی دینی درزگاہ اور وہاں سارے ہی بڑے علماء و مفتیان کرام آتے ہیں ٹھیک ہے نا انشاءاللہ نہیں میں آپ کو فہد بھائی اس کا جواب جو ہے آج یا کل میں ضرور دوں گا اگر آپ کا کوئی نمبر ہے تو ٹھیک ہے ورنہ اسی آپ کی آئی ڈی کو جو ہے وہ میں ایڈ کر لیتا ہوں انشاءاللہ تبارک کا مطالعہ آپ کو اسی پر جواب دے دیں گے ٹھیک ہے بے فکر رہیں ٹھیک ہے نا میں آپ کو آف لائن بھی جواب دے دوں گا تو آپ انشاءاللہ کل اسی وقت تک آپ کو جواب مل جائے گا آپ آف لائن پہ جواب ہوگا آپ اس کو دیکھ لیجئے گا آرام سے پڑھ لیجئے گا وہ پورا مکمل تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ میں پیش کر دوں گا ٹھیک ہے جناب والا اب جہاں تک بیان کا تعلق ہے تو مختصراً دو چار باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جیسا کہ ابھی میں نے ایک قران کریم اور فرقان حمید کی ایک ایت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے فإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ بے شک اللہ تعالی ان کا مددگار ہے۔ جبریل اور نیک ایمان والے اور اس کے بعد فرشتے مدد پر ہیں۔ اس ایت کریمہ سے یہ بات جو ہے یہ ثابت ہوتی ہے کہ صرف یہ کہہ دینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے مدد طلب کی جائے باقی کسی کو مدد کے لیے نہ پکارا جائے تو پھر میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ قرآن مجید و فرقان حمید کی اس آیت کا کیا مطلب ہے تو مدد کے موضوع پر میں آپ کو ایک آسان سا کلیہ اور اصول بتا دیتا ہوں اس اصول کو سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ یہ مسئلہ سولو ہو جائے گا بات یہ ہے کہ مدد صرف اللہ ہی سے مانگنی چاہیے مدد کرنے والی ذات بھی صرف اللہ ہی کی ہے اللہ کے سوا کوئی مدد کر سکتا نہیں کسی کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ ذاتی طور پر آپ کی مدد کر دے کرنے والا صرف اللہ تبارک کا تعالی ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو ہم مدد اللہ ہی سے مانگتے ہیں اور اللہ ہی تعالی ہی جل جلال ہوا منول ہوئی مدد فرماتا ہے لیکن جب ہم کسی دوسرے کو مدد کے لیے پکارتے ہیں اب وہ دوسرے چاہے اللہ کے نبی ہوں صحابہ کرام ہوں اہل بیت اتحار ہوں اولیا اعظام ہوں یا ہمارے پیر و مرشد ہی کیوں نہ ہو تو ان کو جب ہم مدد کے لیے پکارتے ہیں تو وہ ان کو محض وسیلہ بناتے ہیں ڈائریکٹ ہم اس کو پکارتے تو ہیں یا غوف اعظم دستگیر المدد نا ہم نے ڈائریکٹ ندا کی ہے لیکن وسیلہ ہماری نیت جو ہے وہ کیا ہوتی ہے ہم ان کو وسیلہ بنا رہے ہیں ان کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کو طاقت عطا فرمائی ہے وہ اس طاقت سے ہمارے لیے سبب بن جائیں گے ٹھیک ہے تو یہی ہمارا عقیدہ ہوتا ہے میں یہ بات دعوے کے ساتھ کہتا ہوں یہ شرک نہیں ہے یہ شرک نہیں ہے کسی کو کسی کو خدا سمجھ کر مدد کے لیے پکار دینا مشرکانہ حرکت ہے اور یہی شرک ہوتا ہے ٹھیک ہے اپنی فاضل دوست ہمارے جو آپ کو ایک آیت کریمہ پیش کی انہوں نے قادری رضوی صاحب نے میں اس آیت پر تھوڑا سا گفتگو کروں گا ان الحکم الا الا نہیں ہے حکم مگر اللہ کا ٹھیک ہے یعنی اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں چلے گا ٹھیک ہے نا لیکن دنیا کے اندر آپ دیکھیں تو آپ کو مختلف طور پر دیکھیں آپ ایوانوں کے اندر اسمبلیوں کے اندر ہے, حکومتوں کے اندر یہاں تک کے ملک کی صدارت اور وزرائے اعظم اور صدر بیٹھے ہوئے ہیں وزیر اعظم بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ملک کا صدر بھی ہے وزیر اعظم بھی ہے اگر کوئی حکم آتا ہے مثال کے طور پر ہفتے کی چھٹی بینک کی آپ جانتے ہیں پاکستان میں بھی ہو رہی ہے ہفتے کو بینک میں چھٹی ہوتی ہے یہ حکم اور آرڈر کہاں سے آیا اوپر سے آیا تو جب اوپر سے آیا تو پورے ملک پاکستان کے بینک بند ہو گئے ہفتے کے دن ٹھیک ہے اچھا تو میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ قرآن نے تو کہا ہے ان الحکم و اللہ للہ نہیں ہے حکم مگر اللہ کا یعنی اللہ تبارک و بطالہ کے سوا کسی کا حکم نہیں چل سکتا تو بتائیے صدر وزیر اعظم نے کیسے یہ حکم دے دیا تو یہ ملکی سطح پر ہے ملکی لیول پر ہے تو ماننا پڑے گا کہ حکم ان کا ہے لیکن حقیقی حکم کس کا ہوتا ہے وہ اللہ کا ہوتا ہے مجازی حکم کس کا ہے وہ ان لوگوں کا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ دو پہلو نکل آئے ایک حقیقی ہے ایک مجازی ہے ایک حقیقی ہے ایک مجازی ہے اللہ تبارک و تعالی سے حقیقی مدد طلب کی جاتی ہے اور اللہ کے نیک بندوں سے مجازی ہوتی ہے ٹھیک ہے میں یہاں پر کیونکہ قادری غزوی صاحب نے مکمل طور پر باتیں بیان کر دی ہیں میں مزید تفصیل نہیں کروں گا میں مختصراً پہلے مخالفین حضرات کی کتابوں کے دو حوالے دینا چاہتا ہوں نشر التیب فی ذکر یہ کتاب ہے حکیم الامت مخالفین کے حکیم الامت ہمارے نہیں کیونکہ ہمارے حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نئینی ہے رحمت اللہ تعالیٰ علی. ان کے حکیم الامت لیکن میں ان کو مریض الملت کہتا ہوں کیونکہ یہ امت کے حکیم نہیں تھے ملت کے مریض تھے جن کا نام ہے اشرف علی تھانوی صاحب انہوں نے اپنی کتاب نشر تیف فی ذکر نبی الحبیب میں لکھا یا شفیع العباد خوز بیدی یا شفیع العباد خوز بیدی انتفل استراری مدی اے لوگوں کے شفیع میری دستگیری فرمائیے آپ ہی بوقت مصیبت میرے مددگار ہیں اللہ اکبر تو پہلے فتویٰ تو اشرف علی تھانوی پر لگنا چاہیے نا اعلی حضرت پر تو بعد میں لگنا چاہیے اور مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت و اہل سنت پر بعد میں لگنا چاہیے پہلے تو فتویٰ ان پر لگنا چاہیے انہوں نے کیا لکھ دیا یا شفیع العباد اعباد خزبی ادی اے لوگوں کے شفیع میری دستگیری فرمائیے دستگیری پتا ہے کسے کہتے ہیں ہاتھ تھامنے کو کہتے ہیں دست کہتے ہیں ہاتھ کو گیر کہتے ہیں پکڑنے کو تو جب غوث اعظم کو دستگیر کہہ جا کہ دیا جائے تو شرک ہو جاتا ہے لیکن یہاں اشرف علی تھانوی صاحب رسول اللہ کو دستگیر لکھ رہے ہیں کہ اے شفیع اے لوگوں کے شفیع میری دستگیری فرمائیے میرا ہاتھ اللہ اکبر <laughs> استراری معی کہ آپ کی بوقت مصیبت میری مددگار ہیں تو پتا چلا رسول اللہ کو مددگار تو اشرف علی تھانوی صاحب نے بھی کہا ہے تو پہلے ان کی کتاب کا نظارہ کر لیجیے بعد میں اہل سنت پر فتوا لگائیں یہاں پر میں دو حوالے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں جس طرح کے قبلا قادری صاحب نے ارشاد فرمایا ان الحکم و الا اللہ للا. نہیں ہے حکم مگر اللہ کا یعنی اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں چلے گا حضرت علی المرتض رضی اللہ عنہ کا دور خلافت اٹھائیے آپ تاریخ کا مطالعہ کریں محبت سے جوزی کی کتاب اٹھا کے دیکھیں انہوں نے تحریر فرمایا فرماتے ہیں حضرت علی المرتضار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں خارجیوں کا بڑا زور تھا خارجیوں نے کہہ دیا انل حکم اللہ الا للہ قرآن میں آیت آ گئی ان الحم اللہ الا للہ اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں چلے گا تو ہم حضرت علی کا حکم نہیں مانیں گے اللہ اکبر اب حضرت علی کون ہے خلفا راشدین میں سے ہیں چوتھے خلیفہ ہیں خلافت آپ کی ہے حکومت آپ کی ہے تخت پر آپ بیٹھے ہیں آپ کے حکم ماننے سے انہوں نے انکار کر دیا کہا ہم حضرت علی کو خلیفہ نہیں مانتے ہم حضرت علی کا کوئی حکم نہیں مانیں گے کیوں پوچھا گیا کیوں تو کہا انکم و الا اللہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا کہ نہیں ہے حکم مگر اللہ کا یعنی اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں چلے گا اللہم آمین. اللہ معامین اللہ شفا عطا فرمائے شفا کا اللہ تبار کے فرمائے آمین ٹھیک ہے نا اللہ کسی بار کسی کا حکم نہیں چل سکتا لہذا ہم حضرت علی کا حکم نہیں مانیں گے نہیں مانیں گے پھر کیا ہوا جناب پھر مناظرہ ہوا حضرت عبداللہ ابن عباس صحابی رسول یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے قرآن کی تفسیر کو سرکار علیہ السلام سے ڈائریکٹلی سیکھا ہے پرانے مجید فرقان حمید کی تفسیر کو حضور سے ڈائریکٹ سیکھنے والے حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں دنیا کی سب سے پہلی تفسیر قرآن کی اٹھا کے دیکھو تفسیر ابن عباس حضرت عبداللہ ابن عباس کی ملے گی اٹھا کے دیکھ لو حضرت عبداللہ ابن عباس نے قرآن کی تفسیر پہلے سب سے پہلے یہ سب سے پہلے کی پہلی تفسیر ہے اور یہ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس نے کی ہے جنہوں نے ڈائریکٹ کو رسول اللہ سے سیکھا ہے قرآن کے تفسیر تفسیر تو کو رسول اللہ سے ڈائریکٹلی جو ہے وہ اخذ کیا ہے میں حوالہ دینا چاہتا ہوں حضرت عبد اللہ <سؤال> نے چلے گا علی اگر کوئی فیصلہ دیں گے تو وہ علی کا مجازی فیصلہ ہوگا اس لیے تمہیں فیصلہ ماننا پڑے گا سارے صحابہ تھے یہی ہماری اہل سنت و جماعت کی جو ہے کامیابی کی دلیل ہے اور ہمارے اہل سنت کے عقیدے پر صحابہ کرام کی جو ہے وہ مہر لگی ہوئی ہے اور انہوں نے سرٹیفائڈ کیا ہوا ہے ہم لوگ ایسے ہی اہل سنت اہل سنت نہیں کہتے صحابہ کرام نے خارجیوں کا مکمل رد فرمایا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے یہی کا خارجیوں کا کیا کیا تھا جس طرح آج کا دو بندی جس طرح آج کا غیر مقلف جس طرح آج کا آج جو ہے وہ ابن عبدالزدیک ماننے والا وہاں بھی اور جس طرح آج کے دیگر سرکے یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم صرف خدا کا حکم مانیں گے رسود کا حکم ہوتا ہم صرف خدا تعالی کو جو وہ مددگار مانتے ہیں کوئی اور مددگار نہیں ہے میں کہنا چاہتا ہوں یہ عقیدہ تو خوارجوں کا تھا جن کا رب صحابہ کرام نے فرمایا ہے اور حضرت علی المرتضٰی رضی اللہ عنہ نے خود فرمایا ہے اب مجھے بتائیے یہ کس کے نقش قدم پر چل رہے ہیں کے نقش قدم پر چل رہے کس کے نقش قدم پر خوارجوں کے نقش قدم پر اللہ تبارک و ہمیں خارجیوں کے نقش قدم پر چلنے سے محفوظ فرمائے ٹھیک یہ خاریج تھے اور یہ بھی یہی حرکتیں کر رہے ہیں جو یہ کر رہے ہیں اللہ تبارک ان لوگوں کو اقلے سلیمتہ فرمائیں یہ خارجیوں کا طریقہ تھا محدودی سیب نے جوزی یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلیوی کے دور کے نہیں ہیں موہدی سیب نے جوزی اعلیٰ حضرت کے شاگرد نہیں ہیں محدودی سیب نے جوزی اعلیٰ حضرت کے خلیفہ نہیں ہیں محدودی سیب نے جوزی اعلیٰ حضرت کے خاندان سے تعلق نہیں رکھتے بھائی موہدی سیب نے جوزی آج سے ایک آٹھ سال پہلے گزرے سرکار غوثی اعظم شیخ القادر جیلانی کا دور اٹھا کے دیکھو محدودی سیب جوزی آپ کو اسی دور میں ملیں گے آپ بتائیے آج سے سال پہلے گزرا ہوا اور سیب نے جوزی کا بہت بڑا مقام ہے لوگ کہتے ہیں ولادت میلاد شریف منانا جائز نہیں ہے محدودی سیب جوزی اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں کہ ولادت مصطفیٰ میں خوشی کرنا یہ بہت ہی افضلیت اور برکت کا موجب ہے اب مجھے بتائیے ساڑھے آٹھ سو سال پہلے گزرا ہوا محدس کہہ رہا ہے ساڑھے آٹھ سو سال پہلے گزرے ہوئے محدودی سیب جوزی فرما رہے ہیں جائز ہے آج کا وہاں بھی کہتا ہے ناجائز ہے اور پتا ہے کیا کہتے ہیں ایک بادشاہ گزرا تھا جس کا نام تھا الدین اس نے سب سے پہلے یہ ولادت مستفا منائی ہے باقی تو ولادت مستفا منانا ثابت ہی نہیں ہے یہ دن منانا میں نے کہا بے وکوف آدمی یہ مظفر الدین بادشاہ کتنے سال پہلے گزرا تو کہنے لگے الدین بادشاہ کو گزرے ہوئے ہو گئے دو سو سال میں نے کہا محدودی سے اپنے جوزی کو گزرے ہوئے ہو گئے ساڑھے سو سال تو اب بتاؤ ساڑھے سو سال پہلے والا قول صحیح ہوگا یا نہیں ہو گا اور سرکار نے خود اپنی ولادت منائی ہے ہر پیر کے دن کا روزہ رکھا یو ماول تو انزلہ اعلیٰ روا <الْترمیزی> سرکار علیہ السلام نے فرمایا ترمیزی شریف کی روایت ہے کہ میں اس دن پیدا ہوا ہوں اس لیے میں روزہ رکھ رہا ہوں اور اپنے دن کو سیلیبریٹ کر رہا ہوں تو پتا چلا ولادت کا دن منانا اس پہ خوشی کا اظہار کرنا روزہ رکھ کر یہ تو سرکار علیہ السلام کی سنت ہے تو پتہ چلا معلوم ہوا اور شیخ الاسلام اللہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیے ان کی کتاب میرے پاس موجود ہے میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں ضرور شریف پڑھو ایک دفعہ اللہ سیدانا محمد محدود شیخ الاسلام اللہ بن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی تصنیف لطیف انت القبر کے اندر تحریر فرماتے ہیں سفح نمبر سات آٹھ مطبوعہ استنبول ترکی کی چھپی ہوئی ہے حضرت ابوبا صدیق فرماتے ہیں کہ جس شخص نے رسول اللہ کا میلہ شریف پڑھنے پر ایک گرم خرچ کیا اللہ تعالیٰ وہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص میرے ساتھ جنت میں ہوگا حضرت سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں جس نے حضور علیہ السلام کے میلہ شریف کی تعظیم کی اس نے گویا اسلام کو زندہ کر دیا حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ جس نے حضور علیہ والسلام کا شریف پڑھنے پر ایک خرچ کیا گویا وہ بد میں شریک ہوا اور حضرت علی کیا فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد شریف کی تعظیم کی نا فرماتے ہیں میلاد خوانی کا سبب بنا اپنے گھر پہ اس کا اہتمام کیا وہ دنیا سے ایمان کی دولت لے کر جائے گا ٹھیک ہے لگاؤ فتوا مودی سے ابن جوزی پر لگاؤ فتوا شیخ الاسلام اللہ ابن حجر مکی پر نہیں لگائیں گے کیونکہ یہ شخصیات ہم سب کے نزدیک حجت ہیں سب کے مدرسے کے اندر ان حضرات کی کتابیں موجود ہیں یہ فتویٰ لگا کر جو ہے یہ اپنا خود کام خراب کریں گے اسی لیے یہ نہیں لگائیں گے یہ فتوا نہیں, نہیں لگائیں گے اللہ تبارک کو بتائیں ان لوگوں کو اکلے سلی عطا فرمائے میں دعا ان کے لیے کروں گا یہ فتوا نہیں لگائیں گے میں یہاں پر آخری دو روایات کوڈ کر کے پھر مفتی صاحب کے حوالے کرتا ہوں مائک نسائی شریف جل نمبر دو سفر نمبر ایک سو سترہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا ازا صلی تمہرا فکومو فکول اللہ فی نسائنا و آبائنا جب تم ظہر کی نماز پڑھ لو تو کھڑے ہو کر یوں کہو ہم رسول اللہ سے مدد چاہتے ہیں مومنین پر اپنی عورتوں پر اور اپنے بچوں کے بارے میں ٹھیک ہے یہ کیا فرمایا سرکار علی السلام خود فرما رہے ہیں دوسری روایت اور بھی آتی ہے مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ماشاء اللہ وہ میری اصلاح کریں گے میں غلط ہوں گا صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ ورسولو اللہ, اللہ رسول اس کے مولا اور نگہبان ہے جس کا مولا اور نگہبان کوئی نہیں مولا کہتے ہیں مددگار کو اور ایک روایت آخری منکن تو مولا ہو فاحذہ علی المولا جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں مولا کا مطلب ہی مددگار ہوتا ہے وہ دعوانا ان الحمد اللہ رب العالمین السلام علیکم السّلام علیکم و اللہ اگر کوئی مائک پر آنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر مجھے بول دینا تھا تو میں تھوڑا اور بول جاتا خیر اب جن لوگوں کا یہ سوال ہے کہ ہم صرف خدا تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں باقی کسی کی مدد کے قائل نہیں تو پھر میرا ان سے بھی ایک سوال ہے میرا ان سے بھی ایک سوال ہے ابدو یا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھے سے مدد مانگتے ہیں بھائی یہی آیت پیش کرتے ہیں نا یہ لوگ یہ آیت ہمارے خلاف نہیں ہے یہ آیت تو ان کے خلاف ہے یہ آیت ہمارے مطابق ہے الحمد یہ آیت اہل سنت کی تعید کر رہی ہے یہ اہل سنت کے خلاف نہیں ہے ابدو ثابت کروں. ثابت کروں. یا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تج ہی سے مدد مانگتے ہیں ٹھیک ہے ہم تج سے مدد مانگتے ہیں یہ یہی کہتے ہیں نا کہ بھائی اللہ ہی سے مدد مانگو تو بتائیے ایک آدمی دوسرے آدمی سے مدد مانگ رہا ہے نہیں مانگ رہا پوری دنیا کے اندر کروڑ لوگ ایک دوسرے سے مدد مانگتے ہیں روزانہ تو کیا سب مشرق ہو گئے اس میں تو یہ لوگ بھی شامل ہیں بھائی دنیا کے اندر ان کا بھی بڑا اچھا خاصا حصہ ہے پاکستان کے اندر اگر سولہ کروڑ کی آبادی ہے تو ایک دو کروڑ تو یہ لوگ بھی پائے جاتے ہیں یا نہیں پائے جاتے ہر آدمی دوسرے آدمی سے مدد مانگ رہا ہے ہر آدمی دوسرے آدمی تو کیا خدا سمجھ کے مانگتا ہے یا اللہ کا بندہ سمجھ کر بولو اللہ کا بندہ سمجھ کر مانگتا ہے تو پتا چلا یہ آیت خود واضح کر رہی ہے کہ ایک دوسرے سے مدد مانگو تو صحیح لیکن اللہ کا بندہ سمجھ کے مانگو گے تو مسئلہ نہیں ہے اگر عیا کنا ہم تجہی سے مدد مانگتے ہیں اگر کسی کو خدا سمجھ کر اللہ کے سوا مدد مانگی تو پھر مشرق ہوگا ورنہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مدد کرتا ہی نہیں اور اللہ کی مدد اللہ ہی کی ہوتی ہے اور گیا مسئلہ حل یہ آیت ہمارے خلاف نہیں ہے الحمد یہ آیت ہمارے خلاف نہیں بلکہ یہ آیت تو ہمارے مطابق ہے ٹھیک ہے نا یہ آیت ان کے خلاف ہے ان لوگوں کو تھوڑا سوچنا چاہیے اور آیت پر غور کرنا چاہیے اس کی تفسیر کو پڑھیں تو انشاءاللہ شاء پتا چلے گا کہ کون حق پر ہے اور کون باطل ہے ٹھیک ہے نا ایک حوالہ آخری دے کر میں آپ سے اجازت صلی اللہ ایک مرتبہ شریف پڑھ لیجئے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے صحیح مسلم کی جیل نمبر دو سفر نمبر باون حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ اپنے غلام کو مار رہے تھے آپ اپنے غلام کو مار رہے تھے وہ آعوذ باللہ کہتا تھا وہ غلام جب مار کھاتا آپ سے تو کیا کہتا آو باللہ اللہ میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں راوی نے کہا کہ عبداللہ بن مسعود اس کو اور مارتے تو پھر غلام نے پتہ ہے کیا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا اعوذ بالرسول رسول میں رسول اللہ سے پناہ مانگتا ہوں حضرت عبداللہ بن مسعود نے اسے مارنا ہی چھوڑ دیا سمجھ میں آ رہی ہے صحابہ کے عقائد دیکھو میں کہتا ہوں بخاری مسلم الحمدللہ اہل سنت کے خلاف نہیں ہے بخاری مسلم اہل سنت کی تائید کرتی ہے غلام نے کہا اعوذ بالرسول رسول السلام علیکم رحمتہ اللہ کیسے ہیں کیا میری آواز آ رہی ہے سب کو اچھا اچھا ماشاء اللہ تو یقیناً ٹھیک ہوں گے الحمدللہ للہ اور ماشاء اللہ ہمارے بھی اچھی اچھے انداز میں ماشاء اللہ کرولہ سے مدد مانگنے کے بارے میں ثبوت دے رہے تھے تو بھی کیا بات چل رہی ہے کیا نہیں چل رہا مجھے کچھ معلوم نہیں ہے تو کیا ہو رہا ہے اسی کا آگے میں تو ویسے ہی بڑا ٹمکا میں میں ٹھیک ہوں الحمد للہ بات بھائی اللہ کا شکر ہے الحمد بہت ٹھیک ٹھاک الحمد للہ زبل نہیں روز کل بھی آیا روز آتا ہوں یار وہ دنوں بات نہیں آیا میں اصل میں کافی مست ہوتی ہیں کافی افطار لکھنا ہوتا ہے آگے پیسے ہوتے ہیں بڑے آج کل بس بڑے مصروف ہیں آج کل صحیح بات ہے بہت کم ٹائم ملتا ہے اس طرف آئیں بس کوشش ہوتی ہے کہ جا کے تھوڑا کام کرنا اِس طرح ہو سکے کچھ مسائل اگر ہم مریض ہے ٹھیک ہوتا ہے تو ہو جائے ہمیں سب کا جریہ ملے گا سواب ملے گا ہمیں ٹھیک ہے آپ جا رہے ہیں خدا حافظ تو حاجی ارن صاحب کون ہے سر آ چکے ہیں واپس نکالا کچھ مسئلہ ہو گیا تو سر بھی آ جائیں بار آپ مسئلہ نہیں ہے تو مون بھی کون تھے سعد بھائی بتا رہے ہیں آپ فارد بھی بار بار دردی سے ہیں تو کون تھے وہ مون بھائی اگر بتا دیں آپ مجھے اپنے پی ایم کیا تھا اچھا. اچھا اچھا کیے ہیں سوال بتا دیں سوال کو سکے وہ آئندر بی گورمنٹ کی طرف سے ہے ہم ہم کے کے مسئلہ یہ کہ دوسرے ہیں مسجدوں میں امام ہیں تو کیا ہماری نماز ان کے پیچھے ہو جائے گی اچھا سوال کیا انہوں نے بڑا جی جی یہ کافی مسئلہ ہوتا ہے ہمارے لیے اس کا نا جی جی میں نے سن لیے میں نے جزاک اللہ اس کا جواب دے دوں آپ کو میں بھی اس کا جواب جی ہے کہ میرے پسے بھی ہیں نا ماشاءاللہ اللہ قدری بھائی ہیں جواب دے دیں وہ یا میں دے دوں جواب آپ کو بھی آپ آ جائیں پر آپ جواب دے دیں اس کا السلام علیکم Uh, جناب مفتی صاحب میں نے اس کا جواب تو اسی وقت بھی دے سکتا تھا میں uh, موجود تھا لیکن بات یہ ہے اصل میں کہ یہاں پر کچھ عقائد کا مسئلہ آ جاتا ہے کیونکہ دیکھیے جیسے ہم اہل سنت و جماعت ہیں عقائد سے ہم بریلوی ہیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے فالوورز ہیں اسی طرح دیوبند مسلک والے بھی حنفی ہیں اور ہم بھی حنفی ہیں لیکن ہمارا اختلاف ان سے ہے ہم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کے عقائد درست نہ ہونے کی وجہ سے ان کے پیچھے نماز ہی نہیں ہوتی تو حنفی ہو کر بھی ہم ان کے پیچھے نماز نہ پڑھتے اسی لیے کہ ان کے عقائد درست نہیں ہیں تو میں یہاں پر ان بھائی کو میں انشاءاللہ آف لائن تو لکھ دوں گا ان سے میری بات ہوئی تھی میں یہاں اس کا مختصر جواب یہی عرض کروں گا کہ آپ پڑھیں گے اپنے طریقے سے نماز ہنفی امام کے پیچھے آپ ہنفی ہیں تو آپ اپنے طریقے سے نماز پڑھیں گے آپ کی نماز ہو جائے گی اس لیے کہ آپ چاروں مذاہب اربا چاروں ایما اربا یہ بالکل حق پر ہیں لیکن اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو شافعی امام نماز پڑھا رہا ہے اس کے عقائد درست ہیں یا نہیں اگر اس کے عقیدے درست نہیں ہیں تو وہ شافعی ہو یا حنفی ہو اس کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی اور اگر اس کے عقائد جو ہیں وہ صحیح ہیں اور اہل سنت و جماعت کے حساب سے ہیں تو پھر آپ ان کے پیچھے نماز پڑھ لیجئے لیکن آپ اپنے طریقے سے نماز پڑھیں گے جو حنفیوں کا طریقہ ہوتا ہے وہ اپنے طریقے سے نماز پڑھائے گا جو شافعی امام ہے آپ کی نماز ہو جائے گی لیکن دیکھنا ہوگا اس کے عقائد کو اگر اس کے عقائد درست نہیں ہے تو پھر اس کے پیچھے نماز پڑھنے سے اشتناب کیا جائے گا جزاکم اللہ السلام علیکم السلام علیکم جی بھی ٹھیک فرما رہے ہیں آپ اس میں نے جو سوال پوچھا نا وہ سوال یہ ہے کہ شافعی امام کے پیچھے ہنفی کی نماز پڑھنا کیسا ہے اس میں فیصلہ فکی مسئلہ ہے یہ کا مسئلہ تو ہے ہی فرما رہے ہیں آپ اب مسئلہ ہے فکی اس کا جواب میں دیکھ دیتا ہوں اس میں یہ اعلیٰ حضرت نے جو تحقیق پیش کی ہے اس کے اوپر نا اب دیکھیں کہ ہم احمد ہنفی ہیں ٹھیک ہے اب بات یہ ہے کہ وہاں ابھی میں افریقہ رہ گیا ہوں افریقہ احمد میں تین ماہ رہا ہوں ابھی افریقہ میں قافلے میں گیا ہوا تھا اب بس میں نا اس میں فکی مسائل کچھ نا اب دیکھیں ہم ہنفی ہیں اب ہمارے نزدیک مسا کرنا چوتھائی سر چو سا کا فرض ہے ہمارے نزدیک اب شافی کے نزدیک فرض نہیں ہے ٹھیک ہے ان کے نزدیک کیا ہے کہ اگر ذرا سا بال گیل ہو گیا آپ کا مسا ادا ہو جائے گا ٹھیک ہے نمبر ایک یہ دوسرا فکری مسئلہ یہ ہے کہ امام شافی کے نزدیک خون اور پی پاک ہے اگر آپ کی خون نکلتا ہے پی بھی نکلتی آپ کی تو اس سے آپ کی نماز ٹوٹے گی نہیں نماز ہو جائے گی امام شافی کے نزدیک ہمارے نزدیک کیا ہے کہ ہمارے نزدیک اگر خون نکلتا ہے اور درد زیادہ ہے تو اگر پی نکتے تو ہماری وزدو مرا ٹوٹ جائے گا وزدو مرا قائم نہیں گا ٹھیک ہے اب اس میں نا فکی مسائل ہیں کچھ اب دوسرا داڑی کا مسئلہ ہے جو شخصیت زیادہ وہاں ایمان ہو داڑی رکھتے ہیں, ہیں وہ یا ہیں چھوٹی ہو دڑی ہوتی ہے ان کی نا اس طرح کی مسائل ہے اب ان فکی مسائل کو دیکھتے ہوئے کہ ہم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے اعلیٰ حضرت تحقیق پیش کی ہے وہ یہی ہے میں نے الحمد مطالعہ کیا فتح کیا اس کے اندر اب یہ کہ حنفی کی امام شافی کے جو مسئلے کے ہیں جو شافی ہے تو حق پر ہیں الحمد وہ بھی حق پر ہیں اور افریقہ میں یقینی میں خوشی ہوگی آپ کو افریقہ میں جتنے امام ہیں سب قادری ہیں الحمد سب سنی ہے میں نے افریقہ میں رہا ہوں تین ماہ جتنے میں وہاں افریقی لوگ جو وہاں ہیں جو کالے وہاں کے ہیں جو وہاں کے امام ہیں خطیب ہیں جتنے سے ملوں میں سب مجھے احمد قادری ملے ہیں مجھے سب احمد مجھے قادری ملے اور سب سنی ملے الحمد للہ سرکار کا ملاز مناتے ہیں وہ احمد یا رسول اللہ کہتے ہیں الحمدللہ للہ سننی ہیں اب اس میں ہمارا فکی مسئلہ آتا ہے اب فکی لہٰذ سے ہمارے مسئلے الگ ہیں جیسی بات ہے اب فکی م... اب اٹھائیں, آپ فکی کندر... اب بکس اٹھائیں ہدایت شیپ اٹھا لیں آپ قرض اٹھا لیں آپ جتنی فکی ہماری کتابیں ہیں حد شیف جتنی کتابیں دیکھ لیں آپ ان تمام کے اندر ہمارا زیادہ جو اختلاف ہوتا ہے امام شاخی سے ہوتا ہے ہمارا اختلاف سکھ کے کے اندر ہمارا اختلاف ہوتا ہے امام شاخی کے ساتھ ہوتا ہے اب بعض ایسی چیزیں ہیں جو ہمارا ذکی کو ہو رہا ہے نزدیک ہو رہا ہے اس لیے مسئلہ یہ جی ہے کہ ہماری نزوان امام شاخی کے نظر پیچھے نہیں ہوگی وجہ میں نے اگر پیش کر دوں گی کچھ ایسے مسائل ہیں جاڑی کا مسئلہ ہے اس کے بعد وہ خون پی کا مسئلہ ہے مسے کا جو ان کا ذکر مسئلہ ہے کرنا فرض نہیں ہے ہاتھ کیلا لگ گیا سر پر تو مسا ہو جائے گا اس لیے نا یہ مریض نماز نہیں ہوگی ان کے پیچھے نا اسی پر فتوا ہم دیتے ہیں تو میں نے یہ تحقیق کی ہے اپنی وَ واللم اس میں علما کا اختلاف ہے بعض علماء کہتے ہیں نماز ہو جائے گی ان کے پیچھے اور بعض کہتے نہیں ہوگی اب یہ کہ اگر صحیح فتوا اگر لے لیں دست سنر سے جس طرح اگر آپ کاچی میں تو وہاں امجدیا آیات اور اگر آپ لے لیں علماء سے فتوا لے لیں تو کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں تو انشاءاللہ پھر یہ ہمارا سامنا ہوگا آ جائے گا انشاءاللہ اللہ السلام علیکم رحمۃ اللہ السلام علیکم جی مفتی صاحب جزاک اللہ مفتی صاحب میرا تعلق دعلق امجدیہ سے کافی رہا ہے اور جو بات میں نے عرض کی ہے یہ بات دار العلم امجدیا کے تین مفتیان کرام اس کی اجازت دیتے ہیں ٹھیک ہے نا لیکن بات وہی ہے بات وہی ہے فتحی مسئلہ بھی ہے بے شک اپنی جگہ ہے اور عقائد بھی اپنی جگہ ہیں ٹھیک ہے نا جیسا کہ ابھی سعودی عرب سعودی عرب کے جو امام ہیں اور وہاں کے جو لوگ ہیں جی جی اختلاف ہے لیکن اختلاف جہاں ہو وہاں نہ کرنا بہتر ہوتا ہے ٹھیک ہے نا جو منع کر رہے ہیں ان کا قول ترجیح رکھتا ہے اور جو ہے ہمیں نماز نہیں پڑھنی چاہیے یہ بات بالکل صحیح ہے اختلاف میں یہی اصول یہی ہے نا کہ جب منع کر رہے ہیں علماء تو پھر اختلافی قول میں یہی ہونا چاہیے کہ جو منع کر رہے ہیں ان کی بات مان لینی چاہیے ٹھیک ہے نا ایسا ہی ہے نا تو ویسے دار العلوم امجدیہ کے مفتی اطاع المصطفیٰ آزمی صاحب جو صدر الشریعہ مولانا امجد علی خان اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نبیرہ ہیں وہ اس کی اجازت دیتے ہیں بہار شریعت کے جو مصنف ہیں امجد علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے جو پوتے ہیں مفتی اتاؤل مصطفیٰ صاحب آزمی وہ امجدیہ کے اندر اس وقت شیخ العدیز بھی ہیں اور مف... جو ہے ماشاء اگر امام سنی ہو اور ڈاڑی سنت کے مطابق نہ ہو نہیں پھر تو نہیں ہوگی ٹھیک ہے نا آج کل تو آپ دیکھیں گے کہ اتنے ماشاءاللہ بہت سے بچے ہیں ہمارے جو حافظ قرآن ہیں, رمضان میں ل... دار... خشخشی ڈاڑی بنا لیتے ہیں یا ڈاری رکھ لیتے ہیں عید کے دن وہ کلین شیو ہو جاتے ہیں تو ایسے لوگوں کے پیچھے نماز نہیں ہوگی امجدیا کے علماء مفتیان کرام کا یہی فتوا ہے کہ ایسے لوگوں کے پیچھے اگر وہ مکمل نیت کر لیتا ہے پھر اگر اس کی ڈاڑھی نہیں بھی ہوگی تو اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی ٹھیک ہے لیکن اس کی نیت اگر ہو گئی تو بے شک پھر تو وہ داڑھی بالکل پھر وہ خشخشی بھی ہو گی اگر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ پھر نیت اگر اس نے کر لی تو داڑی ظاہر ہے ایک دو مہینے کے اندر داڑھی جو ہے اس کی مکمل ہو سکتی ہے ٹھیک ہے نا تو ویسے اس میں اختلاف ہے لیکن امجدیا کے مفتی اطاول مصطفیٰ صاحب اعظمی مفتی عبد العزیز حنفی یہ دو مفتیان کرام امجدیہ کے ہیں جو اس کی اجازت دیتے ہیں آگے اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے السلام علیکم لیکن ہاں یہاں میں یہ کر دوں کہ شریعت کے سارے تقاضے پورے ہوں شافعی اگر امام ہے اور اس کی ڈاڑھی جو ہے وہ اگر ایک مشق مکمل ہے تو پھر تو اس کے پیچھے نماز پڑھنے میں کوئی حرض نہیں ہو سکتا تو عقائد اور فکا یہ دونوں چیزیں اگر بالکل وہ اس پر پورا اترتا ہے تو پھر اس کے پیچھے نماز پڑھنے میں کوئی حرض نہیں ہے کیونکہ چاروں مذاہب جو ہیں وہ حق پر ہیں اصل بات یہ جزاک اللہ